Ahamadiyat Zindabad Ahamadiyat Zindabad Ahamadiyat Zindabad Ahamadiyat Zindabad Ahamadiyat Zindabad You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. Ahamadiyat Zindabad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 شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر تم ہم اسلام کا ہر دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد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 تابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بال ساحل فليلقي اليم بال ساحل يا خلد وعد الذي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 اور میں نے تجھ پر اپنی محبت انڈیل دی اور تاکہ یہ بھی ہو کہ تو میری آنکھ کے سامنے پروان چڑھے اِذْ تَمْشِئِ اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُكَ فرجعناك إلى أمك كي تقضع عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا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 عمر کو پہنچ گیا السلام علیکم رحمۃ اللہ اشرد اللہ وحدہ لا شریک کل واشدن محمد رسول اماد اللہ شرجین بسم اللہ رحمان الحمد للہ ہر پلمی رہی میک مدین یہ دن سیر مستر تو دین گزشتہ خود نے میں نے حضر مسیم علیہ السلام کے حوالے سے بتایا تھا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر انسان سب سے پاک ہو کر اور ہر قسم کی ضد سے پاک ہو کر اللہ سے تعالیٰ سے دعا کرے بے چین ہو کر اللہ تعالیٰ سے نمازوں میں دعا مانگے تو چالیس دن نہیں گزریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پر حق کھولے گا لیکن صاف دل ہونا ہر قسم کے تأثر سے پاک ہونا یہ انتہائی ضروری ہے <تصفح> ورنہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ دلوں میں کی رکھیں غضب رکھیں یا نیک پاک سوچنا رکھیں وہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خوابوں میں رہنمائی نہیں کی یا آپ کے خلاف بتایا بہرحال جو پاک دل ہو کے ایسا کرتے ہیں وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تز وسیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ کی زندگی میں خوابوں کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی ایک میں جس میں ذکر ہوا کہ لاہور سے ایک شخص خاتہ آیا کہ اس خواب میں حضرت تک تزم وسیم علیہ السلام کی نسبت بتلایا گیا کہ آپ سچے ہیں اس شخص کی ارادت ایک فقیر کے ساتھ تھی کسی فقیر کا عمر تھا جو کہ داتا گنج بخش کے مقبرے کے پاس رہا کرتا تھا اس شخص نے اس فقیر سے ذکر کیا اس نے کہا کہ مرزا صاحب کی اتنے عرصے سے ترقی ہونا ان کی سچائی کی دلیل پھر ایک اور مست فقیر وہاں تھا بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا بابا ہمیں بھی پوچھ لینے دو. دوسرے دن اس نے بتایا کہ خدا نے کہا ہے کہ مرزا مولا ہے تو اس پہلے فقیر نے کہا کہ مولا مولانا کہا ہوگا کہ وہ تیرا اور میرا ہم سب کا مولا ہے حضدس وسینہ علیہ السلام نے سن کے فرمایا کہ آج کے خواب اور رویا بہت ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کو خوابوں کے ذریعے اطلاع دے خدا تعالیٰ کے فرشتے ہر طرح پھرتے ہیں جیسے آسمان میں ٹڈی ہوتی ہے وہ دلوں میں ڈالتے پھرتے ہیں کہ مان لو مان لو پھر ایک شخص کا حال بیان کیا جس نے حضور کے رد میں کتاب لکھنے کا ارادہ کیا تو خواب میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو تو رد لکھتا ہے خلاف لکھ رہا ہے اور اصل میں مرزا صاحب سچے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سعید فطرت لوگوں کو غلط کام سے بچانے کے لیے بھی رہنمائی فرما دیتا ہے وہ مخالف تھا اس نے آپ کے خلاف لکھنا چاہا لیکن شاید اس کی کنیکی اللہ تعالیٰ کو پسند تھی اس لیے خواب میں اسے اس اس بات سے روک دیا گیا یہ سلسلہ جو حضرت حضمسی علیہ السلط اسلام کے زمانے میں شروع ہوا تھا آج بھی قائم ہے نیک فطرت لوگوں کی اللہ تعالیٰ رہنمائی بھی فرماتا ہے اور جب وہ اس کے آگے جھکتے ہیں رہنمائی کے لیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہا ہوتا ہے کہ مسیم ہوتا آ بعض دفعہ بعض لوگوں کے علم میں ہوتا ہے اور رہنمائی اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسیمہ علیہ السلاۃ کی سچائی کے بارے میں رہنمائی فرمایا جانے کا ایک واقعہ مالی جو مغربی افریقہ کا ایک ملک ہے اس میں کے اس طرح ہوا وہاں پہ مبلک لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ دیالو صاحب نے ایک روز خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت گھر، خوبصورت گھر میں ہیں گھر کے ایک طرف پانی چل رہا ہے جس میں ایک سفید رنگ کے بزرگ کی تصویر ہے جنہوں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے وہ کہتے کہ خواب کے کچھ عرصے بعد وہ اپنے ایک دوست کی طرف گئے تو ان کے گھر اسی بزرگ کی تصویر دیکھی تھی انہوں نے اپنے دوست سے تصویر والے بزرگ کے متعلق پوچھا تو اس پر انہیں بتایا گیا کہ یہ امام مہدی ہیں چنانچہ موصوف نے اپنی خواب سنائی اور احمدیت کے متعلق مزید معلومات چاہیں اس پر احمدی دوست نے کہا کہ آج ہمارا ماہانہ اجلاس عام ہے آپ میرے ساتھ چلیں وہاں مبلک سے آپ ہر قسم کے سوال کر سکتے ہیں چنانچہ وہ اجلاس میں شامل ہوئے اور اجلاس کے بعد احمدی ہونے کا اعلان کیا مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سچائی میرے تمام بہن بھائی بھی قبول کریں اس لیے میں گھر جا کر اپنے بہن بھائیوں کو اس سے آگاہ کروں گا اور کل سب کے ساتھ انشاءاللہ شاء کروں گا چنانچہ اگلے روز شہری کے وقت جب تمام بہن بھائی اکٹھے ہوئے تو انہوں نے احمدیت کے متعلق اپنا خواب بتایا اور ساتھ ہی باقیوں کو بھی بیت کرنے کا کہا جس پر سب بہن بھائیوں نے ان کو برا بھلا کہا اور کہا کہ تمہیں یہ نیا مذہب اختیار کرنے کی, کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس پر انہوں نے جواب دیا کہ وہ تو ضرور بیعت کریں گے کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے لیٹے سو گئے نیند آ گئی تو خواب میں دیکھا کہ حضرت علیہ السلام ان کو صورت الحجر کی آیات تیس تا تیس پڑھنے کی نصیحت کر رہے ہیں بیداری کے بعد وہ مشن ہاؤس آئے اور بہن بھائیوں کو اپنے رویہ بیان کیا اور ساتھ ہی خواب کی تعبیر پوچھی اس پر مربی صاحب نے انہیں قرآن کریم کی متعلقہ آیات نکال کے دکھائیں جن میں آدم کی تخلیق کے بعد فرشتوں کے سجدہ کرنے اور ابلیس کی نافرمانی کا ذکر ہے چنانچہ انہیں بتایا گیا کہ جو آج صبح واقعہ گزرا ہے اس پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمائی ہے کہ آپ کا بیت میں آنا دراصل فرشتوں والا طرز عمل اختیار کرنا ہے موصوف نے اسی کو بیت کر لی باقاعدہ اور جماعت میں شامل ہوئے اللہ کے فروغ سے بڑے فعال رکن ہیں جماعت کے اسی طرح آری کوشت کے شہر گران لاؤ کے ناؤ بائے دوست نے آما آدمہ خواب کی بنا پر اپنی قبولیت احمدیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا ہوں وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے میں نماز پڑھنے کے لیے ایک طرف اپنی جائے نماز بچھانا بچھاتا ہوں تو اچانک ایک شخص اگر مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کس فرقے سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہوں اور مجھ سے میرے جائے نماز لے لیتا ہے میں اسے جواب دیتا ہوں کہ میں احمدی مسلمان ہوں اس پر وہ شخص مجھے احمدیہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا کہتا ہے چنانچہ یہ خواب دیکھ کر کہتے ہیں میری تسلی ہو گئی اور میں بیت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا اسی طرح یمن کی ایک خاتون ہے جمیلہ صاحبہ ان کے قبول احمدیت کا واقعہ ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ جماعت احمدیہ سے تعارف سے بہت عرصہ قبل میں سعودی عرب میں تھی جہاں میرا رجحان صوفی ازم کی طرف ہو گیا اور حضرت عبد القادر جیلانے کی تالیفات مجھے بہت پسند آئیں ان کے بیان کردہ طریقے خلوت پر عمل کر کے مجھے کسی قدر سکون ملتا اور روحانیت کا احساس ہوتا اس کا طریقہ یہ تھا کہ کس طرح یہ کرتی تھی عبادت یا ذکر کہ سو سو مرتبہ سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد ایک ایک ہزار مرتبہ شریف اور استغوار کیا جاتا تھا یہ وہ صوفیوں کا طریق تھا تو کہتے ہیں انہی خلوت کے ایام میں ایک رات میں نے رویا میں دیکھا کہ ایک چاند نما بہت بڑا ستارہ زمین پر نازل ہوا ہے اور زمین پر چل پھر رہا ہے اور پھر چھت کے راستے وہ ہمارے گھر میں بھی داخل ہو جاتا ہے میں خائف اور حیران تھی کہ میری آنکھ کھل چند روز بعد ہی میں نے ایک اور خواب میں پانچ مزید ستارے دیکھے جو وہ قطار بنائے زمین پر چل رہے تھے لیکن وہ پہلے دیکھے گئے ستارے سے ہجوم میں چھوٹے تھے وہ جمیلہ صاحبہ اور تھی واضح نہیں ہے لیکن غالب یہی ہے کہ وہ پہلا ستارہ جو انہوں نے حضرت علیہ السلام کو دیکھا ہوگا باقی پھر پانچ فلفا بہرحال کہتی ہیں پھر جب ایم ٹی اے کے ذریعے جماعت کے بارے میں پتہ چلا تو اس کے بارے میں جاننے کی پیاس بڑھتی چلی گئی ایم ٹی اے دیکھنے کے دوران میرے دل میں حضرت امام بی علیہ السلام کی محبت پیدا ہو کر بڑھنے لگی اور مجھے اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ آپ ہی امام الزمان ہیں اسی اسناٰ میں میں نے پروگرام الہ وار میں سنا کہ حضرت امام مہدی کی صداقت کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کو استخارہ کر کے خدا سے رہنمائی کی دعا کرنی چاہیے چنانچہ بتائے گئے تحریر کے مطابق کہتی میں نے دو رقط نماز ادا کی اور سو گئی اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ تلکرمہ میں لوگوں کے جم غفیر میں ہوں لوگ اپنے باؤں کے پنجوں پر کھڑے ہو کر گردنیں لمبی کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے میں کوئی باواز بلند کہتا ہے کہ اے لوگو تمہارا امام آ گیا ہے اے لوگو امام مہدی آ گیا ہے میں بھی اس سم دیکھنا شروع کر دیتی ہوں تہان کے حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک اونچے مقام اور سب کے سامنے نمودار ہو جاتے ہیں ان کا چہرہ بدر منیر کی مان چمک رہا تھا آنکھوں میں حضم کی کیفیت تھی جب میں نے بغور ان کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا تو میں ہی وہ اسی امام مہدی اور مسیح مود کا چہرہ تھا جسے میں نے ایم ٹی پر دیکھا تھا یہ دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسوں آنسو چھلک پڑے اور میں بشدت رونا شروع کر دیتی جب میں یہ روا دیکھ رہی تھی اس وقت میرے خاون جاگ رہا تھا سوئی ہوئی تھی یہ خواب دیکھ رہی تھیں خاون تو سو جاگ رہا تھا قریبی تھا اس نے مجھے جگا کر کہا کہ تم بہت درد کے ساتھ رو رہی تھی میں جاگی تو میری آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی کہتی ہیں اس رویا کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ حق یہی ہے کہ یہ شخص امام الزمان ہے نہ کہ میں نے اس امام کی بیت کرنے کا فیصلہ کیا یمن کی ہیں یہ یمن کے سب جانتے ہیں کہ آج کل حالات بہت خراب ہیں اور سمندری اور ہوائی راستے بھی ہمسایہ ملک نے سعودی عرب نے ان کی بند کر دی ہیں ہر قسم کی امداد جانے پر وہاں روکیں ڈالی جا رہی ہیں معصوم بچے عورتیں بوڑھے خوراک نہ ہونے کی وجہ سے اور علاج کی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں مسلمان مسلمان کو قتل کر رہے ہیں اور وجہ یہی ہے کہ آنے والے امام کو نہیں مانتے ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے بھی حالات پھیرے اور آزادی اور آسانی کے سانس لینے والے ہوں یہ اللہ تعالیٰ ان کو رحم کرے بعض ایک فطرت دل سے اہمیت کو سچا سمجھنے کے باوجود بعض وجوہ کی بنا پر بیت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کس طرح اور ان کو بیت کر کے باقاعدہ جماعت میں شامل ہونے کی طرف توجہ رہتا ہے اس بارے میں مالی سے ہی کاری کے محلم صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دوست عبدالحی جابی صاحب کے ایک قریبی دوست کی رمضان و مبارک کے آخری اشرے میں اچانک وفات ہو گئی انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اسی فوت شدہ دوست کے ساتھ پس میں سفر کر رہے ہیں اور ان کے دوست ان سے کہتے ہیں کہ تم جس جماعت میں داخل ہو رہے ہو وہ سچی جماعت ہے میں بھی اسی جماعت میں شامل ہو رہا ہوں عبدالحی جابی صاحب باقاعدگی سے ریڈیو سنتے تھے ہمارا اور دل سے اہم تھے مگر ابھی تک بیعت نہیں کی تھی لیکن اس خواب کے بعد انہوں نے فون کر کے کہا کہ میں کئی شہر سے کافی دور رہتا ہوں آپ کو ریڈیو سنتا ہوں تبلیغ سنتا ہوں میں نے اس طرح خواب دیکھی ہے میری بیعت قبول کر لیں اور آج سے میں اہم ہوں پھر مصر کے ایک دوست محمود غریب صاحب ہیں کہتے ہیں نو سال کی عمر سے میں خواب میں ایک بار وہ بواز سنتا جس کی بعض گشت میرے کانوں میں گونجتی رہتی میں اسے سمجھ نہ سکتا تھا لیکن اس کو سن کر میں ڈر جاتا تھا پھر جب دو دس میں میرا ایم ٹی اے العربیہ سے تعارف ہوا تو اس پر شریف عہدے صاحب اور اسد مسا عہدے صاحب کی آواز میں حضرت مسیم علیہ السلام کے بعض اقتباسات سنے تو فورن سمجھ گیا یہی وہ آواز تھی جو میں نو سال کی عمر سے اپنے خوابوں میں سن رہا تھا چونچے اس کے بعد ایم ٹی اے مزید شغف کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیا حضرت وسیم علیہ السلام کا کلام اور آپ کے قصائد میرے دل پر گہرا اثر چھوڑ جاتے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارکہ تصور کرتا تو حضر وسیمہ علیہ السلام کی تصویر میرے سامنے آ جاتی ایک روز میں ایم ٹی اے دیکھ رہا تھا اور ساتھ حضرت مسیمہ علیہ السلام کی تصویر آ رہی تھی میں نے اسے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تو مجھے خود بتا کہ تم مجھے خود بتاؤ کہ کیا تم اپنے دعوے میں سچے ہو یا نہیں اس کے بعد کہتے ہیں میں کام پہ چلا گیا شام کو جب واپس آیا اور فوراً ٹی وی آن کر کے ایم ٹی اے لگایا تو اس پر حضرت وسیم علیہ السلام کا یہ اقتباس پڑھا جا رہا تھا کہ یا قوم انی من اللہ ہے. انّی من اللہ ہے انّی من اللہ ہے ارشد و ربی من اللہ یعنی ہے میری قوم میں خدا کی طرف سے ہوں میں خدا کی طرف سے ہوں میں خدا کی طرف سے ہوں اور میں اپنے رب کو گواہ ٹھہرا کر کہتا ہوں کہ میں خدا کی طرف سے ہوں یہ سنتے ہی کہتے ہیں کہ میں اپنے گھٹنوں کے بل گر گیا اور بے اختیاری کے عالم میں ٹی پر سے ہی حضور حضور علیہلام کی تصویر کو بوسے لوتے بوسے لیتے ہوئے علیہ السلام علیہ السلام کہنا شروع کر دیا یوں ایک لمحے میں احمدیت تھی میرا سب کچھ ہو گیا اور پھر انہوں نے بیت کر لی پھر اردن کے ایک دوست جمیل زرحان صاحب ہیں کہتے ہیں اپنی بیت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ انیس سو بانوے میں جب امت مسلمہ کے کو مختلف مسائل اور مشکلات کا سامنا تھا میں رات دن یہ سوچتا تھا کہ خیر امت کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور عجیب بات ہے کہ خیر امت ہونے کے باوجود مسلمان تفریقہ اور انحداط کا شکار ہیں اور آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں میرے اندر سے آواز آتی کہ ہمارا دین تو ایسا نہیں ہے جیسا نظر آ رہا ہے یقیناً کوئی ایسی بات ہے جس سے امت غفلت برت رہی ہے کہتے ہیں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ راستے پر اکیلا کھڑا ہوں جو سیدھا اور پختہ ہے اتنے میں ایک ماڈرن ورسٹیز کار آتی ہے اور اس میں ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر ایک شخص بیٹھا ہے جو مجھے کار چلانے کا حکم دیتا ہے میں ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ گیا میرے دل میں ڈالا گیا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوں مجھے خوف سا آنے لگا گاڑی چلی تو راستے میں اچانک بہت سے سیاہ چیڑوں والے لوگوں لوگ ظاہر ہوئے اور راستے کے دونوں طرف لائن بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے پاس معمولی سا اصلیا بھی تھا پھر انہوں نے ہم پر فائرنگ کر دی لیکن ہمیں کوئی گولی نہیں لگی اور بالکل محفوظ اپنی منزل پر پہنچ گئے کہتے ہیں کہ رویا میں ہی میں گاڑی کھڑی کرتا ہوں تو حضرت محمدی علیہ السلام مجھے فرماتے ہیں کہ نیچے اتراؤ اور گاڑی کی ڈگی کھولو میں نیچے اتر کر کھولتا ہوں تو وہاں لکڑی کا ایک خوبصورت صندوق ہوتا ہے جس میں ایک پانچ سالہ بچہ ہوتا ہے جو بہت خوبصورت ہے وہ بچہ مجھے دیکھنے لگتا ہے جب میں بیدار ہوا تو خواب سے بہت خوش تھا اور دل میں کہا کہ یقیناً یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام ہے میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ نئی گاڑی سے مراد زندگی کا نیا سفر ہے سیاہ شکل والے جو ہم پر فائرنگ کرتے ہیں ان سے مراد اس نئے سفر سے دشمنی کرنے والے اقوال و افعال ہیں جن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور خصوص سندوکس میں اسرار محفوظ کیے جاتے ہیں اور پانچ سال کے بچے سے مراد کچھ بشارات ہیں جو پانچ سال کے عرصے میں پوری ہو ہوں گی کہتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ خواب کی طویل انہوں نے اپنی طویل یہ سمجھی کہ اس طرح ظاہر, ظاہر ہوئی اور جماعتیں جیسے تعارف کے بعد میری کا نیا سفر شروع ہو گیا اور خلافت خامسہ کے عہد مبارک میں مجھے جماعت میں شمولیتی توفیق ملی کہتے ہیں میں اپنے گاؤں میں اکیلا احمدی تھا اور جوں ہی میں نے امام بہدی کے ظہور کا اعلان کیا اپنے پرائے سب میرے دشمن ہو گئے مساجد سے میرے کفر کے خطے جاری ہونے لگے پھر میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اس سفر کی تکمیل کے لیے مجھے ساتھی طاف فرمائے تو خدا تعالیٰ نے مجھے ایسے نیک اور اچھے لوگ مہیا فرما جنہیں میں جانتا بھی نہ تھا اور وہی میرے حقیقی عزیز و وکارب ٹھہرے پھر ایک دوست ہیں محمد عبداللہ صاحب جو سیریا کے ہیں آج کو کینیڈا میں ہیں کہتے ہیں میں ایک سیلس مین کی جانب جاب کرتا تھا میرے گاہکوں میں سے ایک شخص کے بیٹے سے میرا تعارف ہوا یہ نوجوان احمدی تھا اس سے تعلق بڑھا تو اس نے مجھے جماعت احمدیہ کے بنیادی عقائد اور اس کے تجدیدی مفاہیم کے بارے میں بتایا اس نے مجھے اسلامی اصول کی فلسفی کا ترجم، عربی ترجمہ دیا میں اس کتاب کو پڑھ کر بہت متأثر ہوا اور اس میں پائی جانے والی معقول باتیں بہت پسند آئیں پھر تقریباً ایک سال تک میں جماعت کی مختلف کتب پڑھتا رہا نیز ایم ٹی العربیہ میں دیکھنا شروع کر دیا ایک سال کے مطالعہ اور ایم ٹی دیکھنے اور جماعت کے عقائد کا موازنہ کرنے کے بعد میرے دل میں جماعت احمدیہ شامل ہونے میں جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی خواہش جنم لینے لگی لیکن میں اپنی باطنی تہارت کے حوالے سے اپنے آپ کو اس پاکیزہ جماعت کے قابل نہ سمجھتا تھا اور اس مقام تک پہنچنے کی راہوں سے ناشنا تھا لہذا میں نے اپنے اس دوست سے کہا کہ مجھے بعض احمدیوں سے ملوا دو اس نے اپنے گھر پر ہی چند احمدیوں کے ساتھ ملاقات کا بندوبست کر لیا جن میں ایک دوست وہ جن کے ساتھ بیٹھ کر مجھے روحانی ارتقاء کے ذرائع کے بارے میں بات کر کے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میری روحانی پیاس کی تسکین ہونے لگی چونکہ مجھے رویہ سالیہ وغیرہ کی بنا پر یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا اور ضرور مجھے ہدایت دے گا لہٰذا یہ سوچ کر میں نے استخارہ کرنا شروع کیا میں اپنے کام کے سلسلے میں دمشق میں تھا جب میری بیوی حلب میں دیگر اہل خانہ کے ساتھ رہتی تھی میں نے استخارہ شروع کرنے کے بعد اپنی بیوی کو فون کر کے کہا کہ اس عرصے میں اگر کوئی خواب دیکھو تو مجھے ضرور بتانا کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد آنے والی ایک رات میرے لیے لہرت اور ثابت ہوئی جس میں میں نے ایک نہایت عظیم رویا دیکھا میں نے اپنے ایک نیک کو بارسار رشتہ دار کو خواب میں دیکھا اس نے مجھے ایک ورک دیتے ہوئے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے میں نے وفورے شوق سے اسے بصورت کھولا تو اس میں لکھا تھا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں بیدار ہوا تو بہت خوش تھا اور میری زبان پر یہ آیت قریمہ جاری تھی تو اتقلوہ بسلام سلام عام نہیں کہ علم میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر داخل ہو جاؤ جماعت کہ تے جماعت میں داخل ہونے کے لیے ایک واضح پیغام تھا گو یہ رویا تو آنے والے امام مہدی اور مسیح ماؤت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پہنچانے کی طرف بھی اشارہ کر رہا تھا لیکن اس وقت مجھے اس بات کا علم نہ تھا بہرحال مجھے یقین تھا کہ یہ میرے استخارے کا جواب ہے اور اس وجہ سے میں نے بیعت کر لی پھر ایک خاتون ہے سیریہ کی وہ کہتی ہیں اپنی بیت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ احمدیت کے بارے میں جاننے سے قبل میں اور میری بہن ایک جماعت کو سچا سمجھ کر اس میں شامل ہوئے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس جماعت نے تو شریعت کے نام پر اپنی ہی شریعت بنائی ہوئی ہے اس کے بعد میں نے خدا تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کیں اور عرض کی کہ خدایا مجھے بتا کہ آج تیرا صحیح دین کہاں ہے اور آج کس جماعت کو تیری تائیدیں حاصل ہیں کئی <تصفح> دن تک یہ دعا کرنے کے بعد ایک روز مجھے ایسے لگا جیسے کوئی عظیم الشان نور میرے جسم میں داخل ہو گیا یہ صورت حال دیکھ کر کہتی ہیں کہ میں نے اپنی دعائیں اور تیز کر دی اور شدت بکا کی وجہ سے میری آواز حلق میں اٹکی جاتی تھی ایسی حالت میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور اس کیفیت میں مجھے یہی محسوس ہوا کہ وہ میرے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے آیا ہے میں نے اسے دیکھ کر دل میں کہا کہ یہ شخص کون ہے لیکن مجھے اس کا کوئی جواب نہ ملا اگلے روز پھر میں بہت روئی یہاں تک کہ میری ہچکی بند گئی اس وقت پھر مجھے وہی پر وہی کیفیت تاری ہو گئی اور میں نے دوبارہ اس اسی شخص کو اپنے ساتھ دیکھا تیسری بار پھر ویسا ہی ہوا تو میں نے باب از بولان خدا تعالی کے حیدوری التجا کی کہ خدایا مجھے بتا دے کہ یہ ہمدرد شخص کون ہے اور بار بار مجھے کیوں دکھائی دیتا ہے اس سوال کا جواب کہتی ہیں کہ مجھے کچھ سے بعد ملا ہوا یوں کہ میں اپنی بہن اور خالہ کے ساتھ بیٹھی تو اکثر موضوع پر بات ہوتی اس موضوع پر بات ہوتی کہ اب تو مسیح مود کو آ جانا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ٹی وی کے ذریعے کہیں سے اعلان ہوگا کہ مسیح آ گیا ہے اور لوگ اس پر ایمان لانے کے لیے دوڑ پڑیں گے لیکن ہمارے مولویوں نے تو ٹی وی دیکھنا بھی حرام قرار دے دیا بعض علاقوں میں اربوں میں مولویوں کو یہ بھی فتو ہے کہ ٹی وی دیکھنا آرام ہے پھر کہتی ہیں پھر ہمیں اس کا علم کیسے ہوگا جب ٹی وی نہیں دیکھیں آپس میں لمبی پیسوں کے بعد ہم نے اپنے مولویوں کے کو کے خلاف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ٹی وی لا کر دیکھنا شروع کر دی اس کے بعد میں نے ایک عجیب رویا دیکھا جس نے میری کایا پلٹ دی میں نے دیکھا کہ میں ایک بڑے میدان میں ہوں ایسے میں کچھ لوگ کو میں آ... لو... ایسے میں کچھ لوگوں کو ایک کار میں آتے دیکھا جس کی چھت پر سیٹلائٹ ڈش لگی ہوتی ہے ان کی کار اس میدان کے درمیان میں پہنچ کر رک جاتی ہے اور اس میں سے کچھ لوگ سامان نکال کر زمین پر رکھتے رکھتے جاتے ہیں ان میں سے ایک شخص نے عربی لباس پہنا ہوا ہے اور اس کا چہرہ روشن ہے اچانک یہ شخص میدان کے وسط سے میرے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ بہن تم یہاں پر کیا کر رہی ہو میں جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم نیا ٹی وی چینل کھولنے لگے ہیں کیا تم اسے دیکھو گی میں کہتی ہوں کیوں نہیں میں ضرور دیکھوں گی اسی گفتگو کے بعد کہتی میری آنکھ کھل گئی اگلے روز میں ٹی وی لے آئی اور کچھ دیر میں ہی سب کچھ سیٹ کر لیا باری باری مختلف چینلز کو دیکھنے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ ایک چینل ان سب سے الگ ہے بلکہ یوں لگتا تھا کہ یہ کسی اور ہی زمانے کا چینل ہے یہی وجہ تھی کہ میں باقی چینل کو چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے اسے دیکھنے لگ گئی یہ چینل ایم ٹی اے تھا اور اس وقت اس پروگرام پرو پروگرام ویوار کا چل رہا تھا اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد دوران بار بار میری نظر پروگرام کے میزبان کی طرف اٹھتی اور مجھے خیال گزرتا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے اچانک مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جسے خواب میں میں نے وسیع میدان میں سیٹلائٹ چینل کھولتے دیکھا تھا اور پھر اس کے ساتھ خواب میں ہی اس کا چینل دیکھنے کا وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو یاد کر کے میں اس چینل کو دیکھنے لگ گئی اور پھر اسی چینل کی ہو کر رہ گئی ایک روز میں ہنس عادت ان کا پروگرام دیکھ رہی تھی کہ اس میں امام مہدی اور مسیح مؤود کے الفاظ سن کر متوجہ ہو گئی اتنے میں ایک تصویر ٹی وی کی سکرین پر نمودار ہوئی اور اس کے نیچے امام مہدی اور مسیح مؤود کے الفاظ لکھے ہوئے تھے میرا تجسس اور بڑھا اتنے میں امام مہدی ایک لام سے اقتباسات پیش کیے گئے پہلے اقتباس کا پہلا جملہ ہی میری کایا پلٹنے کے لیے کافی ثابت ہوا جو یہ تھا وہ اللّاہ انی من اللہ عطمف تر تو وقت خوبہ من اشترا یعنی خدا کی قسم میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور نہ کہ میں نے کوئی اشترا کیا ہے یقیناً اشترا کرنے والا خائب و خاصر رہتا ہے یہ الفاظ سنتے ہی میں نے بے اختیار ہو کر کہا کہ یہ کسی سچے شخص کا کلام ہے یقین یہ شخص اپنے دعوے میں سچا ہے اور یہی مسیح عدود اور محمد بھی ہوتی ہے کے دوران ہی جب دوبارہ حضرت مسیم علیہ السلام کی تصویر دکھائی گئی تو اب کی بار اس کو دیکھ کر میں وہیں ٹھٹک کر رہ گئی کیونکہ یہ وہی شخص تھا جسے قبل عظیم ہے کشفی حالت دیکھ چکی تھی جب میں نے خدا تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتے ہوئے عرض کیا کی کہ یہ خدایا آج تیرا صحیح دین کہاں ہے اور آج کس جماعت کی تیری تائید حاصل اس جماعت کو تیری تائید حاصل ہے اس وقت یہی شخص میرے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے آیا تھا اور اسے دیکھ کر میں نے اسے دیکھ اور اسے دیکھ کر میں نے دل میں کہا تھا کہ نا جانا شخص کون ہے اب ٹی وی پر وہی تصویر دیکھ کر مجھے اپنا کش اور اس کی تعبیر بھی سمجھ آ گئی خدا تعالیٰ نے مجھے اس وقت بتا دیا بتایا تھا کہ یہ شخص ہے جس کی جماعت کو خدائی تائید حاصل ہے اور یہی خدا تعالیٰ کے سچے دین کی نمائندہ جماعت ہے کہتی ہیں میں نے روتے ہوئے اس تصویر کو مخاطب ہو کر کہا کہ آج تو ہی اسلام کا دفاع کر رہا ہے تو عیسائیوں کے مضام کا رد کر رہا ہے تو ہی سچا مسیح و میدی ہے میں تیری تصدیق کرتی ہوں اور تیری بیت کرتی ہوں حالانکہ اس وقت مجھے علم بھی نہ تھا کہ حضرت مسیمہ علیہ السلام کی بیت کرنی ضروری ہے میں نے اپنے قریبی لوگوں کو اس چینل اور جماعت کے بارے میں بتایا تو اکثر لوگوں نے میری بات کو سنجیدگی سے نہ لیا تاہم میری بہن اور خالہ نے متعدد ایام تک ایم ٹی اے دیکھنے کے بعد بیعت کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر بعد میں میری والدہ بھائی اور دیگر بہن دو بہنوں نے بھی بیت کر لی ان کا نام ہے غنل ایجان صاحب پھر مصر کے ایک دوست ہیں سعید رکھا صاحب کہتے ہیں کہ احمدیت کے ساتھ تعارف ہونے سے کچھ عرصہ پہلے میں نے رویا میں خود کو ایک اسی میدان میں دیکھا جہاں ایک نہایت خوبصورت خیمہ لگا ہوا تھا جس کے باہر کئی لوگ اس کی حفاظت میں مامور تھے ان محافظوں میں سے ایک نے مجھے کہا کہ تم یہاں کیسے آ گئے میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم لیکن آپ بتائیں کہ اس خیمہ میں کون ہے اس محافظ نے کہا کہ اس خیمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ سنتے ہی مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور ساتھ شدید خوف تاری ہو گیا کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس عظیم الشان جگہ تک کیسے پہنچ گیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اسی اسناف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہایت خوبصورت اور دلکش آواز صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت خوبصورت اور دل نشیں آواز آتی ہے آپ فرماتے ہیں تو میری تو عزت تکریم کر رہے ہو لیکن شیمع کو کیوں چھوڑائے ہو تیار ہو جاؤ کیونکہ وہ آ رہی ہے اس وقت خیمے کا دروازہ کھلتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی رنگ کی ردا اڑھے باہر تشریف لاتے ہیں دوسری جانب سے شیمہ نامی ایک چھوٹی سی لڑکی بھی سکول کا یونیفارم پہنے ہوئے آ جاتی ہے اور تمام محافظ دو قطاریں بنا کر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس لڑکی کا استقبال کرتے ہیں کہتے ہیں میں اس وقت کو یقین نہ رکھتا تھا شیما نامی بچی کا بھی اس رویہ میں آنا میرے اس خیال کو تقویت دیتا تھا کہ یہ محض اذغا سے ہلام ہے خواب آ گئی بعد میں پتہ چلا کہ اس بچی کی رویہ موجود کی مجھے اس رویہ اور اس کے بعد کی رویہ صداقت پر یقین دلانے کے تھی بارہ کہتے ہیں کہ میں نے اس خواب پر کوئی دھیان نہ دیا نہ ہی کسی سے اس بارے میں کوئی ذکر کیا یقین بھی نہیں تھا اور اور یہ بھی مجھے تھا کہ یہ تو بچی کا آنا اس طرح ہی ہے جیسا کوئی غلط قسم کی خواب آ گئی ہے مجھے اس لیے ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی لیکن ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ میں نے ایک اور رویا دیکھا جو بڑی حد تک پہلی رویا سے ملتا جلتا تھا میں نے ایک گن، گندمی رنگ والے شخص کو دیکھا میں نے پوچھا یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کچھ دیر کے بعد فواد پا گئے اور آپ کی ہو گئی جس کے بعد دیکھا کہ چاندی کے سکوں کے ایک بڑے ڈھیر لگے ڈھیر سے لگے ڈھیر سے لوگ بالٹیاں بھر بھر کے آپ کی قبر پر ڈالتے جا رہے ہیں میں نے حسب عادت اس رویہ کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی کیونکہ وہ خوابوں میں یقین نہیں تھا نہ ہی اس کے بارے میں کسی سے بات کی لیکن مذکورہ بالا دونوں خوابوں نے مجھے ایک بات کے بارے میں سوچنے پر مجبور ضرور کر دیا وہ یہ تھی کہ میں نے دونوں خوابوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا لیکن دونوں خوابوں میں دیکھی جانے والی شخصیات مختلف تھیں میں اکثر سوچتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو ایک ہی ہے پھر اگر میری خوابیں سچی ہیں تو ہر خواب میں آپ کا حلیہ مختلف کیسے ہو سکتا ہے کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد جب کہ میں ایک بک شاپ میں تھا جہاں میں کام کرتا تھا کتابوں کی جھاڑ پہنچ کر کام کر رہا تھا اور پرانے اخبارات اور مجللات کو ترتیب سے دیکھ رہا تھا رکھ رہا تھا کہ اخبار کی تس... کے سفر پر ایک تصویر دیکھ کر میں سکتے میں آ گیا یہ ایک بچی کی تصویر تھی یہ کوئی عام بچی نہ تھی بلکہ شیما نامی وہی بچی تھی جسے میں نے چند روز قبل خواب میں دیکھا تھا پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے بعض دوستوں سے اس تصویر کی کہانی پوچھی تو مجھے پتہ چلا کہ بچی کچھ سال پہلے دہشت گردی کی ایک کاروائی میں ماری گئی تھی میں چونکہ پڑھا لکھا نہ تھا نہ ہی اخبار اور ٹی وی پر خبروں سے کوئی لگاو تھا اس لیے مجھے اس حادثے کی کوئی خبر نہ ہوئی نہ ہی میں نے اس کے بارے میں پہلے کچھ سنا پہلے کبھی سنا تھا لیکن شیما کی تصویر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میرا پہلا خواب سچا تھا اور اس بچی کا خواب میں آنا مجھے اس رویا کی صداقت پر یقین دلانے کے لیے تھا اس واقعے کے بعد یہ بھی یقین ہو گیا کہ پہلے رویا کے کی طرح دوسرا خواب بھی ضرور سچا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر دوسرا خواب بھی سچا ہے تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف خلیے سے کیا مراد کئی سال گزرنے کے بعد ایک روز ٹی وی پر مختلف چینل بدل بدل, بدل کر دیکھ رہا تھا کہ ایم ٹی اے لگ گیا جس پر اس وقت پر پروگرام الحبار المباشف لگا ہوا تھا جس میں وفات مسیح علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی تھی میں پڑھا لکھا تو تھا نہیں نہ ہی دینی لحاظ سے کوئی خاص علم تھا اس لیے ان امور کو میں بہت حیران بہت حیرت سے دیکھنے لگا کچھ دیر کے بعد شریف صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ ابھی ہم ایک وقفہ لیتے ہیں جس میں حضرت وسیم اور امام مہدی علیہ السلام کا قصیدہ سنتے ہیں قصیدے کے ساتھ ایک شخص کی تصویر بھی دکھائی جا رہی تھی جو میرے لیے کسی حیرانی سے کم نہ تھی یہ بہین ہی اس شخص کی تصویر تھی جسے میں نے دوسرے رویہ میں دیکھا تھا اور مجھے بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کے روشن ہو جانے کے بعد میں نے کسی سے اس بارے میں بات نہ کی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر چپ چاپ ایم ٹی اے دیکھتا رہا ایک ماہ کے بعد میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ اس جماعت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اس نے کہا کہ میری رائے میں یہ جماعت سچی اور حقیقی ہے اس کے بعد میں نے اسے اپنے اس رویا کی تفسیر بتائی جس میں میں نے حضرت مسیم علیہ السلام کو دیکھا تھا اور مجھے رویا میں بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ یعنی کہ کیونکہ آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی عاشق اور غلام صادق تھے اس لیے بعض لوگ جو خواب میں دیکھتے تھے مطلب یہی تھا کہ آپ کا آنا حضرت, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ویست ثانی ہے اور یہی آن سلم نے فرمایا تھا کہتے ہیں کہ ہم آٹھ ماہ تک ایم ٹی اے دیکھتے رہے لیکن ابھی تک بیعت نہ کی تھی ایک روز میری بیوی نے مجھے کہا کہ کیا تم بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو میں نے کہا کیوں نہیں دو ہفتے بعد میری اہلیہ نے دوبارہ مجھ سے پوچھا کہ کیا تم بیعت کے لیے تیار نہیں میں نے پھر وہی جواب دیا کہ کیوں نہیں میں تیار ہوں کہنے لگی اب اگر تم بیعت نہ کرنے نہ گئے تو میں اکیلی چلی جاؤں گی چنانچہ اہلیہ کی اس دو ٹوک بات کے بعد میں نے افراد جماعت سے رابطہ کیا اور ہم دونوں نے بیعت فارم ہوتا کیا <تصفح> تو بعض دفعہ عورتیں بھی مردوں کے لیے بھی جرت دلانے کا اور, اور فوری ہدایت کا باعث بن جاتی ہیں آئیوری کوس سے باسطر صاحب ہمارے ملکیں لکھتے ہیں کہتے ہیں ایک گاؤں کچالو کے وفد نے درخواست کی کہ ہمارے ہاں بھی تبلیغ کی جائے اگلے روز ایک وفد کے ہمراہ متعلقہ گاؤں پہنچے اور بعد نماز عشاء تبلیغ کا پروگرام شروع ہوا رات دس بجے تک بجے تبلیغ شروع ہوئی اور اس کے بعد سوالہ جواب کا سلسلہ صبح تین بجے تک جاری رہا اس پروگرام میں مسلمان عیسائی اور مشرق لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی لوگ سمجھتے ہیں کہ افریقاً ہی قبول کر لیتے ہیں چھ گھنٹے پانچ گھنٹے یہ سلسلہ جاری رہا اور سوال بھی کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں گاؤں کے چیف مسٹر جماندے نے بھی سارا وقت تبلیغ سنی اور اللہ کے فضل سے اس وقت ایک سو ساٹھ افراد بیٹھ کر کے اہمیت میں شامل ہوئے اس کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ صبح آٹھ بجے ہم چیف سے ملنے اس کے گھر گئے تو گاؤں کے ناؤبائن بھی ہمارا تھے اس موقعے پر چیف نے اپنی خواب سنائی پھر انہوں نے ایک سال پہلے دیکھی تھی دو چودہ میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور دو سفید جہاز آتے ہیں ایک گاؤں سے کچھ دور سے واپس چلا جاتا ہے جب کہ دوسرا ان کے قریب ایک دوسرے درخت ہو جاتا ہے اور وہ سیڑھی لگا کر اوپر جاتے ہیں اس جہاز میں مسلمان سوار ہیں وہ انہیں کتاب دیتے ہیں نیچے آ کر وہ کتاب کو دیکھتے ہیں تو وہ نہایت خصوص سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے اذان کی آواز میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے چیف صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ خواب اپنے کئی مسلمان علماء کو سنائی مگر کوئی بھی اس کے معقول تعبیر نہ بتا سکا ایک مولوی نے کہا بیرعمدی مولوی نے کہ اس خواب میں تم نے سونا دیکھا ہے جو اچھا شگون نہیں ہے تم ایک کلو سونا مجھے دے دو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں پھر خود ہی کہنے لگا یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہو سکتا کہ دو ایک کلو سونا دو بہتر یہ کہ مجھے بس بیس ہزار فرانک صفا دے دو میں کچھ کرتا ہوں تمہارے لیے دوسرے نے کہا کہ دو سفید بکرے صدقہ دے دو اس پر ہمارے مبلک نے گاؤں کے چیف کو کی خواب کی تعبیر بتائی کہ دو سفید جہازوں سے مراد دو سفید کاریں ہیں جن میں سے ایک تمہارے گھر تک نہیں پہنچی جبکہ دوسری تمہارے گاؤں میں پہنچی کہتے ہیں کہ میں اور امیر صاحب دونوں ہماری گاڑیاں سفید رنگ کی ہیں اس گاؤں میں آنے سے پہلے امیر صاحب ہمارے علاقے میں آئے تھے اور پھر راستے سے واپس چلے گئے تھے اپنی سفید کار میں سیڑھی لگا کر اوپر پہنچنے سے مراد آپ کی اسلام سیکھنے اور جاننے کی کوشش ہے کہ آپ نے تین بجے تک صبح تک تبلیغ سنی رہی کتاب کی بات تو قیدی آنے والے مہدی کے بارے میں یہی بتایا گیا ہے کہ خزائن تقسیم کرے گا اور آپ کو بھی لٹریچر دیا گیا ہے یہ کتابیں یہی خزانے ہیں تو یہ تصویر سن کر چیف صاحب اچھل پڑے اور بڑے جوش سے اسی وقت اپنے ہندی مسلمان ہونے اور شرک سے توبہ کرنے کا اعلان کیا مشرقین کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے سامان پیدا کر دیتا ہے فرانس سے یہ خاتون نادی اب صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے خاون پہلے سے احمدی تھے لیکن میں نے بیعت نہیں کی تھی کچھ عرصہ پہلے اہمدیوں پر ہونے والے مظالم کی ویڈیو دیکھی تو مجھ پر اس کا بہت گہرا اثر ہوا اور میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہتی ہیں میں ہو وقت کے خطبات بھی سنتی رہی آہستہ آہستہ اسلام کی اصل تعلیم مجھ پر اثر انداز ہونی شروع ہو گئی تب میں نے دعا کرنی شروع کر دی کہ اے اللہ تو میری رہنمائی فرما اسی دوران ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں فرانس کی مسجد مبارک میں ہماری مسجد ہے وہاں واقعہ لائبریری میں بیٹھی ہوں اور میرے والد محروم آتے ہیں اور مجھے قرآن کریم کا تحفہ دیتے ہیں اور قرآن کریم کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ بھی دیتے ہیں اس خواب کے بعد میں نے جب احمدیت قبول کی تو مجھے پتہ چلا کہ میرے والد صاحب نے جو ڈاکومنٹ مجھے دیا تھا وہ بیت فارم تھا چنانچہ میں نے اس کی وجہ سے اہم قبول کر لی الجزائر کے ایک دوست ہیں رضوان صاحب کہتے ہیں کہ ایم ڈی سے تعارف کے بعد میں ایم ٹی اے کا ہی ہو کر رہ گیا میرے اہل خانہ نے مجھے اس سے روکنے کی کوشش کی شروع شروع میں تو بات صاف بات سر کی حد تک رہی لیکن بعد میں یہ نصیحت دباؤ میں بدل گئی اور مجھے اس چینل سے دور رہنے کا تقیدی حکم ملنے لگا میں نے یہ صورت دیکھ کر استخارہ کیا تو ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضر مسیم علیہ السّلام کے پانچوں خلفاء میرے گھر میں تشریف لائے ہیں اور میں ان کے درمیان میں بیٹھا ہوں گویا رویا مختصر تھا لیکن میرے لیے اس میں واضح پیغام موجود تھا جب میں نے اس کا ذکر اپنے اہل, خان... اہل خانہ سے کیا تو انہوں نے کہا یہ ایک عام سی خواب ہے اور چونکہ تم اکثر اس جماعت کے بارے میں سوچتے رہتے ہو اس لیے ایسی خواب دیکھی ہے میں نے ان کی بات سن لی لیکن سوچنے لگا کہ کیا ایسا نہیں ہو سک ایسا ممکن ہے کہ میں بلاؤں تو زید کو اور میری آواز سن کر بکر آ جائے جب یہ ممکن نہیں تو پھر یہ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں خدا سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے دعا کروں اور اس کی رہنمائی کے نتیجے میں جو خواب آئے وہ شیطان کی طرف سے ہو بہرحال کہتے ہیں مجھے اپنے گھر والوں کی باتوں پہ یقین نہیں آیا اور 2009 نو میں پھر بیت کر لی یہ چند واقعات جو میں نے بیان کیے ہیں اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں اللہ تعالیٰ ان نئے آنے والوں کے ایمان و یقین میں ترقی بھی طافرمائے و وفا میں بڑھائے اور ہم جو پہلے ایم دی ہیں ہم میں سے بھی ہر ایک کو اخلاص و ایمان میں بڑھائے <تصح> <تصح> <تصح> الحمد للہ الحمد للہ معلین میاد اللہ فلا مدل له ومن يدله فلا هادي له ونشهد اله اللہ فلاح دن إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ اللہ محمد رسول عباد اللہ رحیم کم اللَّهُ ان و و الله بل سان واع دل قربا ولفاشائے ول کرائے ضو کم لال کم جی بہت دیکھ رہا اب چوڑ دو, دو جہد کا تو خیا دے ہر ہے اب جنگ اب چھوڑ دو جہاد کا اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوست خیال اے دوست خیال دن کے لیے حرام ہے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 اب اختتام ہے اب آسمان سے نور خدا کا اب کوئی تم پہ جبر نہیں غیر قوم سے کرتی نہیں ہے منا سلا تو سو سے اب غیروں سے لڑائی مانے کیا ہوئے تم خود ہی غیر بن کے تم خود ہی غیر بن کے محلے سزا ہوئے محلے سزا ہوئے اب چھوڑ دو جچ سچ سچ کہو کہ تم میں امانت تھے اب کہاں وہ بوس اور وہ بودان تھے اب کہاں پھر جب کے تم میں خود ہی وہ ایمان نہیں رہا وہ نور مو وہ بو نہیں رہا ار نہیں رہا اب چھوڑ دو جہاد ایسا گما کے مہ دے خونی بھی آئے گا اور کا کے قتل سے دین کو بڑھائے گا اے غافلوں یہ باتیں سراسر دروغ ہیں بہتا ہے بے ثبوت ہیں بہتا ہے بے سبوت ہیں اور بے پروغ ہیں اور بے فروغ ہے اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستوں خیال اے دوستوں خیال دن کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال اب چھوڑ دو جہاد یارو جو مرد آنے کو تھا وہ تو آ چکا یہ راز تم کو شمس سو کمر بھی بتا چکا تم سے جس کو دینوں دیا نت سے ہے پیار اب اس کا فرض ہے کہ وہ دل کر کے اوسط بار لوگوں کو یہ بتائے بتائیں بتیں مسیح ہے اب جنگ اور جہاد اب جنگ اور جہاد حرام کبھی ہے حرام کبھی ہے اب چھوڑ دو جہاد ہم اپنا فرض دوس تو اب کر چکے ادا اب بھی اگر نہ سمجھو تو سمجھائے گا خدا ہم اپنا فرض دوستو اب کر چکے ادا اب بھی اگر نہ سمجھو تو سمجھائے گا خدا اب بھی اگر نہ سمجھو تو سمجھائے گا خدا اب چھوڑ دو جہاد کا اب چھوڑ دو جاد کا اے دو تو خیال دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور کتا اب چھوڑ دو جہاد اب چھوڑ دو جہاد اب چھوڑ دو جہاد اب چھوڑ دو جہاد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 اہد صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور زاہد عابد صاحب کے ساتھ امتیاز سراز صاحب بیٹھے ہیں امتیاز صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اپنے سامعین کی خدمت بھی السلام علیکم و رحمۃ اللہ کا تحفہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ یہ دونوں ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں یہ ہمارے ان نوجوان نوجوانوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کینیڈا کے اندر دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی جامعہ احمدیہ کینیڈا میں داخلہ لیا اور پھر اس کے بعد یہاں سے فارغ تحصیل ہوئے اور اب ان کی ذمہ داریاں ٹرانٹو کے اندر ہیں ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ان موضوعات کو زیر گفتگو لاتے ہیں جن کا تعلق اسلام سے ہوتا ہے خاص طور پر اسلام اور مغربی معاشرے کے حوالے سے اور پھر آپ کے سامنے نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ جب آپ باہر پبلک میں جاتے ہیں یا لوگوں میں جاتے ہیں اور وہ اسلام کے متعلق آپ سے کوئی سوال پوچھیں کوئی تبصرہ کریں تو آپ اس کے اس کا جواب کس طرح دے سکتے ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیونکہ مقامی ذرائع ابلاغ میں اسلام کو انتہائی منفی طریق پہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ تشدد پسند مذہب ہے ظلم پسند ہے ہر قسم کی غلط کام جو آج کی آج کے معاشرے میں ہو سکتے ہیں وہ صرف اسلام والے کر رہے ہیں تو ان کا معقول جواب کیسے دینا ہے یہ اس پروگرام کا مقصد ہے اور اس میں آپ کا کے جو سوالات ہیں یا آپ سے جو دوست بات کرتے ہیں ان سوالوں کے جوابات ملتے ہیں ہمارے پروگرام کا طریقہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان اپنے افتتاحی کلمات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس دوران آپ کی کالز نہیں لیتے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ افتتاحی کلمات جو ہیں وہ سنیں ان کلمات کے بعد ہم اپنے اسٹوڈیوز کی لائنیں کھولتے ہیں اور آپ کے سوالات اور ان کے جوابات جو ہمارے موجود مہمان ہیں وہ wow, آپ خدمت پر پیش کرتے ہیں گزارش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جو موضوع ہوتا ہے اس کے حوالے سے اگر آپ سوال کریں تو ہمارے مہمان اس کی تیاری بھی کر کے آتے ہیں اور ایک جو مزاج موضوع چل رہا ہوتا ہے اس کے حساب سے سب اس سے مستفید ہوتے ہیں اس اس جگہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا میں کہ بعض دفعہ جو ہمارے سامنے سوال پوچھتے ہیں وہ موضوع سے ہٹ کے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو پروگرام کا تسلسل ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے اس لیے ہم ایسے سوالات جو ہیں وہ معذرت کے ساتھ ان کو ہم یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ان کو ہم یا تو بالکل شامل نہ کریں یا آگے چل کے جب وقت آیا تو اس وقت ان سوالوں کو شامل کر لیں لیکن جو موضوع سے متعلق سوال ہوں گے ان کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اس کو لے کے آتے ہیں یہاں ایک اور بات عرض کر دوں کہ جب آپ اپنا سوال پیش کرتے ہیں تو ہمارا ہمارے جو سامعین یہ پروگرام سنتے ہیں باقاعدگی سے ان کا یہی مشورہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سوال جو ہے لکھ کے لائیں کیونکہ ایک منٹ کا دورانیہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اس ایک منٹ کے اندر آپ یہ سوال مکمل کریں اور پھر ہمارے معزز مہمان جو ہیں ان کو موقع دیں کہ اس کا جواب دیں سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے یا مزید وضاحت کی ضرورت ہے تو دوبارہ کال کر لیں لیکن کم از کم پانچ منٹ کے وقفے کے بعد دو اپنی دو لگاتار کالوں کے درمیان تو یہ ان کے سامنے میں پھر عرض کروں گا اسی طرح یہ پروگرام آپ کی ریڈیو کی فریکوینسیز پہ سننے کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پہ بھی سن سکتے ہیں اس کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کریں voiceofislam.ca آف جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہی جو پتہ ہے یہ اپنے دوستوں عزیزوں پیاروں کو جو اس پروگرام کی فریکوینسی نہیں سن سکتے یا براہ راست فریکوینسی نہیں سن سکتے یا ٹرانٹو کے علاقے سے باہر ہیں تو ان کی سہولت کے لیے بھی یہی وائس اسلام ڈاٹ جو کا جو پتہ ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں سوال بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ ہے کیو uh, اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی یعنی کویسچن آنسر ایٹ وائس آپ سامعین جب اپنا سوال پروگرام میں شامل کریں چاہے کے ذریعے کریں یا ای میل کے ذریعے کریں تو اس صورت میں اپنا نام اور شہر کا نام بھی ضرور بتائیے تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں تو ہم شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے آ, اسی طرح یہ پروگرام جو ہے اس کی ریکارڈنگ یہ سارا پروگرام جو ہے ریکارڈ بھی ہوتا ہے اور اس کو سنا جاتا ہے یہ پروگرام تو آپ جب پروگرام میں تشریف لائیں اور جو بھی بات کریں آ, اس گزارش کو ذہن مد نظر رکھیں کہ آپ ایسی بات نہ کریں یا اس طرز سے بات نہ کریں جو کسی بھی ایک ایسی مجلس میں جس میں ہر قسم کے لوگ ہیں عورتیں بوڑھے بچے تو اس کے مزاج یا اس اس کے وقار کے خلاف نہ ہو تو یہ ایک آپ سے گزارش ہے بعض دفعہ جس بات میں انسان ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو وہ نہیں کہنا چاہتا یا اس کو نہیں کہنی چاہیے تو وہ پیش کی گزارش ہے کہ آپ جو بھی آپ نے کہنا ہے آپ جب پروگرام میں آتے ہیں آپ کو ہم ایک منٹ کا دورانیہ دیتے ہیں تو اس میں ایسی چیزیں نہ کہیں جس سے کسی طرح بھی کوئی ہماری پروگرام کے مزاج میں کوئی فرق آتا ہو تو ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں جو افتتاحی کلمات ہیں وہ آج امتیاز احمد سرا صاحب دیں گے لیکن اس سے پہلے کہ کچھ اشتہار ہیں جن کو ہم نے لینا ہے تو ابھی اشتہار کی طرف ہم چلتے ہیں کیوں جی اشتہار تیار ہے جی ہم ایک اشتہار کا وقفہ لیتے ہیں اور پھر پروگرام میں واپس آتے ہیں السلام علیکم و اللہ مکرم نظیر ایک پھر ریڈیو ایم دیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آج ہمارے ساتھ پروگرام ام. میں امتیاز سرا صاحب اور زاہد عابد صاحب تشریف فرما ہے افتتاحی کلمات کے لیے امتیاز سرا صاحب کو دعوت جی امتیاز صاحب بسم اللہ جزاکم اللہ مکرم صاحب اعدب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سامعین نے دیکھا سنا ہوگا کہ جو جن قرآن کریم کی آیات کا آجیات کی تلاوت کی گئی وہ جہاد کے متعلق تھیں اور جس طرح نظم چلائی گئی اس میں بھی جہاد کا مضمون تھا اور وہ کچھ نظم اس طرح سے تھی کہ اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوست خیال تو جہاد آج کل کے دور میں ایک ایسا لفظ ہے جس میں خاص طور پر مکرم صاحب مغرب میں رہنے والے لوگ ڈرتے ہیں اور اگر کہیں بھی جہاد کا لفظ بول دیا جائے تو ان کے کان بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں جی اور اس کی وجہ بھی ظاہر صاحب ہم آئندہ ابھی آگے جا کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے جہاد کیا ہے اس کی کیا اقسام ہے قرآن کریم میں اس کے بارے میں کیا فرمان ہے وہ آپ کے سامنے خدمت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جو لفظ جہاد کا ہے یہ جہادا سے ہے اور جس کا مطلب ہے کوشش کرنا اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے چار قسم کی جہاد کا ذکر فرمایا ہے پہلا جہاد مکرم صاحب نفس اور شیطان کے خلاف جہاد کا ہے دوسرا جہاد جہاد بالقرآن ہے یعنی دعوت اور تبلیغ اسلام جی اور تیسرا جہاد بالمال ہے اور چوتھا جہاد بے ہے یعنی دفاعی جنگ جی. اس کے بارے میں ہم زیادہ ذکر کریں گے لیکن چونکہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا مقصد ہے کہ صرف ایک قسم کا قرآن کریم جہاد کا ذکر نہیں قرآن کریم میں اور بھی تین اقسام کا جہاد کا ذکر ہے جی اللہ تعالی قرآن کریم میں سورہ النقبود کی آیت نمبر ستر میں یہ فرماتا ہے کہ ولدین جاہدو فینہ النا ہدینس بولانا کہ وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے رستوں کی طرف آنے کی توفیق بخشتے ہیں ان کو ہی ہدایت کے سامان پیدا کرتے ہیں تو یہ وہ جہاد ہے جو نفس کا جہاد ہے شیطان کے خلاف جہاد ہے اور ظاہر صاحب آپ کو یاد ہے ہوگا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے لڑائی سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں چھوٹا جہاد وہ تھا جو تلوار کا جہاد تھا اور بڑا جہاد وہ جو نفس اور شیطان کے خلاف جہاد کا تو یہ تو زائد صاحب ہو گئی پہلی قسم کا جہاد دوسرا جہاد جہاد بالقرآن ہے یعنی دوسرے لفظوں میں تب، تبلیغ ہدایت اور تبلیغ حق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فنماتا ہے فلا تو و تعائل بِهِ فرینہ كَبِيرًا جاہد ہم بیہی جہادن کبیرا الفرقان کی آیت کی نمبر 53 ہے کہ پس تو کافروں کی بات نہ مان اور اس یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے ان سے جہاد کر تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو دلائل ہیں اور جو قرآن کریم کی روشنی ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے اور حق کی تبلیغ کی جائے قرآن کریم کے ذریعے سے اور ہمیں ہم معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی زندگی سے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جسے تبلیغ ہدایت کی گئی قرآن کریم کے ذریعے سے جہاد کیا گیا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دنیا کے مختلف کونوں میں جا کے قرآن کریم کے ذریعے سے اس جہاد کو کیا پھر زاہد صاحب تیسری قسم کا جو جہاد ہے وہ جہاد بالمال ہے اور وہ جہاد بالمال کس طرح ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سرا توبہ کی عید نمبر 41 میں فرماتا ہے کہ وہ جاہدو بے اموالکم و انف سکم فی صبی اللہ کہ اپنے مال اپنے اموال اور جانوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کروں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کی قربانی کرنا نفوس کی قربانی کرنا یہ جہاد ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ جہاد جہاد بالمال ہے جس طرح صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ و نے کثرت سے صدقہ کیا اور آپ کی سنت میں مسلمان دنیا بھر کے مسلمان صدقہ و خیرات کرتے ہیں یہ جہاد بالمال ہے تو یہ زاہد صاحب تیسری قسم کا جہاد تھا جی اب جو چوتھی قسم کا جہاد ہے جس کا اوپر بھی ذکر کیا گیا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاد معذت کے ساتھ کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں وہ جہاد ب ہے قرآن کریم میں اللّہ تعالیٰ سورہ الحج کی آیات چالیس اور اکیالیس میں فرماتا ہے اوزین اللّہ زینہ یو قاط الونہ بے انَََّ ظولم و انََََََََََ اللّہ عل نثرََََََََََ قدير اللہ ظين اخرج و ديار بيغير اللہ كول وہ لوگ جن سے بلا وجہ جنگ کی جا جنگ کی جاری کی جا رہی ہے ان کو بھی جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا یہ ظاہر سب بہت ضروری چیز ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا ان لوگوں کو جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان کی مدد پر قادر ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے گھروں سے صرف اتنی صرف ان کے اتنا کہنے پر نکالا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور بغیر کسی وجہ سے ان کو نکالا گیا گھر سے تو یہ اللہ تعالیٰ نے زاہد صاحب اس میں شروط بیان کہیں ہیں جن میں جن سے ایک جہاد ب سیف یا دفاعی جنگ کا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ ان پر ظلم کیا گیا اور جو دوسری بات یہاں پہ بیان فرمائے گی کہ ان کو اپنے ان کے گھروں سے نکالا گیا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم. زندگی کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالی نے آپ کو نبوت کے عہدے پر فائز فرمایا تو اس وقت اس آپ پر مظالم شروع ہو گئے اور تیرہ سال مسلسل آپ پر ظلم ہوئے کچھ صحابہ نے پہلے ہجرت کی اور پھر آپ کو آپ کے ساتھ کا تعلق کی, کی گئی شیب ابی تعلم میں دو سال کارسا وہاں پہ رہے اور وہاں پہ بھی بہت سارے مظالم ہوئے مسلمانوں پر پھر جب مظالم کی حد ہو گئی اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ و نے اللہ تعالیٰ کے ہند سے ہجرت کی مدینہ کی طرف اور پھر آپ کے پیچھے بہت سارے مسلمانوں نے ہجرت کی اور اس کے بعد جب ہجرت کی اب مسلمانوں نے کہا کہ اب ہم سکون میں ہوں گے لیکن جو دشمن تھے انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا کیا اور جب پیچھا کیا اور مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور فرمایا کہ اب اجازت ہے آپ کو کہ آپ اپنا دفاع کریں تو ظاہر صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیوں یہاں پہ مغرب میں جہاد کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے ہم نے چار اقسام جہاد کی بیان کیں کیوں یہ سوچا جاتا ہے کہ جو جہاد ہے وہ صرف یہی ہے کہ قتل و غارت کرنا اور لوگوں کو مارنا اور معصوم لوگوں کو قتل کرنا جی السلام علیکم و رحمکاتہ حاصل بسم اللہ الرحمن الرحیم امتیازی مغرب معاشرے میں کیونکہ بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے اور مسلمانوں کو اس طرز پر دکھایا جاتا ہے جیسے وحشی اور درندے قسم کی قوم ہے جن کو صرف ایک ہی طریقہ معلوم ہے کہ زبردستی لوگوں کو کسی بات پر منوایا جائے اس کا ایک پس منظر بھی ہے کہ جو اورینٹلسٹ اسکالر ہیں یعنی کہ جن کو مستشرقین کہتے ہیں انہوں نے عموماً یہ نقطہ پیش کیا ہے جنہوں نے تو انصاف کے نظر سے دیکھا ہے انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی تعریف کی ہے لیکن جو متعصب قوم ہے انہوں نے آپ صم کے بارے میں بانی اسلام کے بارے میں یہی نقطہ پیش کیا ہے کہ تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلایا گیا ان کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک تو گاندی صاحب ہیں جو کہ ہم جانتے ہی ہیں ساؤت ایشیا سے وہ لکھتے ہیں کہ اسلام ایسے ماحول میں پیدا ہوا جس کی فیصلہ کن طاقت پہلے بھی تلوار تھی اور آج بھی تلوار ہے پھر ایک ڈوزی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد کے جرن کے جرنیل ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں قرآن لے کر تلقین کرتے تھے جی ایک ہیں اسمتھ صاحب وہ لکھتے ہیں کہ آپ ص ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں قرآن لے کر مختلف اقوام کے پاس جاتے ہیں جارج سیل ہیں وہ لکھتے ہیں جب آپ کی جمعیت بڑھ گئی تو آپ نے دعویٰ کیا کہ مجھے ان پر حملہ کرنے اور بزور شمشیر بت پرستی مٹا کر دین حق قائم کرنے کی اجازت منجان اللہ مل گئی ہے یعنی हुँ. کہ اس طریقے سے جو ہے آ, یہ بتا رہے ہیں جو ان کے کتابیں پڑھنے والے ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں ان کے پیروکار ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے ذریعے سے ہی شعلہ ہے زاہد زاہد صاحب یہ بتائیں اگر دیکھا جائے کہ یہ جو اقتباسات آپ نے پڑھے کوٹیشنس پڑھیں اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے اور دنیا کے حالات دیکھا جائیں تو ب, ب, سچی بات لگتی ہے کہ کس طرح آئس سرال القاعدہ والے ایک ہاتھ میں انہوں نے قرآن پکڑا ہوتا ہے دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوتی ہے تو آخر کسی جگہ سے تو یہ لے رہے ہیں کو بتائیں جی تو افسوس کی بات امتیاز بھائی یہ ہے کہ بعض مسلمان علماء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے جہاد کی اور اسلام کی اشاعت کا یہی پس منظر پیش کیا ہے کہ تلوار کے ذریعے سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام جو ہے اس کی اس کی تبلیغ کی ہے تو اس کا ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے جو امیر مولانا مودودی صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم. تیرہ برس تک عرب کو اسلام کی دعوت دیتے رہے واض و تلقین کا جو مؤثر سے مؤثر انداز ہو سکتا تھا اسے اختیار کیا مضبوط دلائل دیے واضح حجتیں پیش کیں فصاحت و بلاغت اور زور خطابت سے دلوں کو گرمایا اللہ کی جانے سے جب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 تو یہ وہ پس منظر ہے جن کو لے کر جو مستشرقین ہیں جہاد کی جو ہے وہ یہ تعلیم پیش کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد جو ہے یا اسلام کا پھیلنا جو ہے وہ تلوار کے زور سے ہے اور بلکہ بعض تو اتنا دور بھی آتے ہیں کہتے ہیں کہ اسلام کے پانچ ارکان کی بات کرتے ہیں اسلام کے چھ ارکان اور چھٹا جو ہے وہ جہاد بھی ہے اچھا نہیں یہ بڑا شاکنگ تھا جو اقتباس آپ نے پڑھا اس طرح لگتا ہے کہ ان کے اقتباس میں اور ایک مستشرق کے اقتباس میں کوئی خاص فرق معلوم نہیں ہوا اور آپ نے بتایا کہ یہ چیزیں اصل مستشرکین جو ہیں اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں وہ انہی لوگوں سے لیتے ہیں اور انہیں علماء سے لیتے ہیں اور آج ان لوگوں کے ماننے والے ان علماء کے ماننے والے بالکل وہی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے ہو بو لکھا ہے جی بالکل امتیاز بھائی یہی صورتحال حال نظر آ رہی ہے کہ زبردستی لوگوں کو منوانے والی بات ہے کہ اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو دوسرا تمہارے پاس طریقہ جو ہے وہ یہ تلوار ہی ہے جی اور یہی صورت ہم دیکھ رہے ہیں تمام دنیا میں کہ جہاں پر زبردستی کے ساتھ یا مغربی دنیا میں خاص طور پر جو جہاد کا کانسیپٹ ہے یا جو مسلمانوں کے بارے میں ایک تصور پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پر بھی ان کو اقتدار حاصل ہوگی جہاں پر یہ طاقت میں آئیں گے تو وہاں پر ہمارے پاس صرف ایک ہی چوائس ہے یا تو اسلام قبول کر لیں یا پھر جو ہے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں جی اب اس سارے پس منظر کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے کہ جب حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤد و مہدی ماؤد علیہ صاحب والسلام مبوس ہوتے ہیں اور اس وقت یہ جہاد کا زور بڑا چل رہا ہے اور چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت بانی جماعت احمدیہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب امام مہدی آئے گا تو وہ جنگوں کا التوا کر دے گا یادہ الحرب کے الفاظ آتے ہیں تو آپ نے نظم بھی سنی جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلۃ والسلام نے تحریر فرمائی وہ کہ اب چھوڑ دو جہاد کا ہے خیال تو آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اب اسلام کے لیے جہاد کرنا بالکل غلط ہے کیونکہ اسلام پر اب تلوار نہیں اٹھائی جا رہی وہ جہاد کی جو شرطیں ہیں وہ مفقود ہو گئی ہیں اس لیے جہاد اب اس طرح لازم نہیں کیونکہ اسلام کے خلاف جہاد تلوار نہیں اٹھائی جا رہی آپ نے فرمایا کہ اسلام کے خلاف آج قلم اٹھایا جا رہا ہے اور کئی کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ آج کا جو جہاد ہے وہ قلم کا جہاد ہے قلم اٹھا کر اسلام کے دفاع کے لیے قلم مضامین تحریر کیے جائیں کتابیں لکھی جائیں تو یہ وہ جہاد ہے اور جو تلوار کا جہاد ہے اس کے بارے میں آپ یہ جس طرح مودودی صاحب کا آپ نے ایک اقتباس پڑھا اور مستشرقین کا جو بالکل سملر ہی ہیں ایک ہی ایک ہی مضمون اور متن رکھتے ہیں اس کے بارے میں اس غلط عقیدے کے بارے میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤد المحدی معود علاصۃ والسلام فرماتے ہیں تمام سچے مسلمان جو دنیا میں گزرے کبھی ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوا کہ اسلام کو تلوار سے پھیلانا چاہیے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 کھلے دل سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ وسلم کی ذات کا مطالعہ کیا ہے وہ اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اصل طریق جس سے اسلام پھیلا ہے وہ آپ سے وسلم کا اپنا اخلاقی کردار جی ہے بالکل اور اسی طرح مرزا صاحب حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ صاحۃ وسلام فرماتے ہیں کہ قرآن میں صاف حکم ہے کہ دین کے پھیلانے کے لیے تلوار مت اٹھاؤ اور دین کی ذاتی خوبیوں کو پیش کرو یہ جو آپ نے بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے وہ سب سے زیادہ ہمارے پاس پاورفل چیز ہے حضور فرماتے ہیں کہ دین کی ذاتی خوبیوں کو پیش کرو اور نیک نمونوں سے اپنی طرف کھینچو اور یہ مت خیال کرو کہ ابتدا میں اسلام میں تلوار کا حکم ہوا کیونکہ وہ تلوار دین کو پھیلانے کے لیے نہیں کھینچی گئی تھی بلکہ دشمنوں کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور یا امن قائم کرنے کے لیے کھینچی گئیں تھیں مگر دین کے لیے جبر کرنا کبھی مقصد نہ تھا پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ کن صورتوں میں کن تین وجوہات کی بنا پر اسلام میں جنگوں کی اجازت دی گئی اسلام میں فرماتے ہیں کہ اسلام میں جبر کو دخل نہیں ہے اسلام کی لڑائیاں تین قسم سے باہر نہیں پہلی دفاعی طور پر یعنی بطریق حفاظت خود اختیاری نمبر دو بطور سزا یعنی خون کے عفظ میں خون اور نمبر تین بطور آزادی کے قائم کرنے کے یعنی بغرض مزاحموں کی قوت توڑنے کے جو مسلمان ہونے پر قتل کرتے ہیں فرمایا کہ پس جس حالت میں اسلام میں یہ ہدایت ہی نہیں کہ کسی شخص کو جبر اور قتل کی دھمکی سے دین میں داخل کیا جائے پھر کس خونی مہندی یا خونی مسیح کا انتظار کرنا پھر کسی خونی مہدی یا خونی مسیح کا کی انتظار کرنا سراسر لغو اور بے ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ قرآنی تعلیم کے برخلاف کوئی ایسا انسان بھی دنیا میں آوے جو تلوار کے ساتھ لوگوں کو مسلمان کرے جی اسی طرح ایک اور جگہ پر حضر مسیح علیہ اسلام فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ہمارے مخالفوں نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے خدا تو قرآن شریف میں فرماتا ہے لا اقرا فی الدین یعنی دین اسلام میں جبر نہیں تو پھر کس نے جبر کا حکم دیا اور جبر کے کون سے سامان تھے اور کیا وہ لوگ جو جبر سے مسلمان کیے جاتے ہیں ان کا یہی صدق اور یہی ایمان ہوتا ہے کہ بغیر کسی تنخواہ پانے کے باوجود دو تین سو آدمی ہونے کے ہزاروں آدمیوں کا مقابلہ کریں اور جب ہزار تک پہنچ جائیں تو کئی لاکھ دشمن کو شکست دے دیں اور دین کو دشمن کے حملے سے بچانے کے لیے بھیڑوں بکریوں کی طرح سر کٹا دیں اور اسلام کی سچائی پر اپنے خون سے مہریں کر دیں اور خدا کی توحید کے پھیلانے کے لیے ایسا ایسے عاشق ہوں کہ درویشانہ طور پر سختی اٹھا کر افریقہ کے ریگستان تک پہنچیں اور اس ملک میں اسلام کو پھیلا دیں اور پھر ہر ایک قسم کی صعوبت اٹھا کر چین تک پہنچیں <تصفح> نہ جنگ کے طور پر بلکہ محض درویشانہ طور پر اور اس ملک میں پہنچ کر دعوت اسلام کریں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بابرکت واسے سے کئی کروڑ مسلمان اس زمین میں پیدا ہو جائیں اور پھر ٹاٹ پوش درویشوں کے رنگ میں ہندوستان میں آئیں اور بہت سے حصہ آریہ ورتھ کو اسلام سے مشرف کر دیں اور یورپ کی حدود تک لا الہ الا اللہ کی آواز پہنچا دیں تم ایمانن کہو کہ کیا یہ کام ان لوگوں کا ہے جو جبرن مسلمان کیے جاتے ہیں جن کا دل کافر اور زبان مومن ہوتی ہے نہیں بلکہ یہ ان لوگوں کے کام ہیں جن کے دل نور ایمان سے بھر جاتے ہیں اور جن کے دلوں میں خدا ہی خدا ہوتا ہے بالکل اور اسی ز... آ... کے تسلسل میں حضرت مرزا صاحب حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤد و مہدی ماؤد علیہ صحت وسلام فرماتے ہیں کہ اب سے تلوار کے جہاد کا خاتمہ ہے مگر اپنے نفسوں کے پاک کرنے کا جہاد باقی ہے اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ خدا کا یہی ارادہ ہے صحیح بخاری کی اس حدیث کو سوچو جہاں مسیح ماؤد کی تعریف میں لکھا ہے کہ الحرب یعنی مسیح جب آئے گا تو دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا سو میں حکم دیتا ہوں کہ جو میری فوج میں داخل ہیں وہ ان خیالات کے مقام سے پیچھے ہٹ جائیں دلوں کو پاک کریں اپنے انسانی رحم کو ترقی دیں درد مندوں کے ہمدرد بنیں زمین پر سلو پھیلاویں کہ اسی سے ان کا دین پھیلے گا اور اسی اس سے تعجب مت کریں کہ ایسا کیوں کر ہوگا کیونکہ جیسا کہ خدا نے بغیر توسط معمولی اسباب کے جسمانی ضرورتوں کے لیے حال کی نئی ایجادوں میں زمین کے عناصر اور زمین کی تمام چیزوں سے کام لیا اور ریل گاڑیوں کو گھوڑوں سے بھی بہت زیادہ دوڑا کر دکھلایا ایسا ہی اب وہ روحانی ضرورتوں کے لیے بغیر توسط انسانی ہاتھوں کے ان آسمان سے فرشتوں سے آسمان کے فرشتوں سے کام لے گا بڑے بڑے آسمانی نشان ظاہر ہوں گے اور بہت سے بہت سی چمکیں پیدا ہوں گی جن سے بہت سی آنکھیں کھل جائیں گی جی امتیاز بھائی ہم نے کیا کہتے ہیں یہ بات کی ہے کہ حضمت صاحب کے اقتباسات پیش کیے ہیں اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو مستشقین ہیں انہوں نے کس طرح بعض علماء کو جنہوں نے آپ کی ذات کو پہچان نہ پائے اور یہ لکھا ہے کہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہے تو اس کے برعکس بعض ایسے بھی وجود گزرے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پہچان کر انہوں نے بلا جھجھک اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسلام اصل میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اخلاق اور اسی وجہ سے اصل میں پھیلا ہے میں ان کے الفاظ پیش کرتا ہوں یہ پنڈت گیانین صاحب ہیں جنہوں نے انیس سو اٹھائیس میں جو ہے آپ کی سیرت پر ایک تقریر فرمائی اور ایک کتاب بھی لکھی وہ لکھتے ہیں کہ مخالفین اندھے ہیں ان کو نظر نہیں آتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار رحم و مروت تھی دوستی اور درگزر تھی جو مخالفین پر پورے طور پر کارگر ہوتی اور ان کے قلب کو پاک و صاف کر کے مسل آئینہ بنا دیتی جس کی کار اس مادی تلوار سے بڑی زبردست اور تیز ہوتی تو اس سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ جو بعض غیر مسلمان دوست بھی ہیں جنہوں نے انصاف پسندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مطالعہ کیا وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسلام اصل میں تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا بلکہ آپ وسلم کے اخلاق کا ہی نتیجہ ہے <coughs> تو ہم یہ جو بات کر رہے ہیں جہاد کے حوالے سے كہ جی. حضمسیم اور سعت و اسلام نے جو تعلیمات پیش کی ہیں کہ جہاد اس زمانے میں اسلام کے لیے تلوار اٹھانا اس لیے جائز نہیں کیونکہ مسلمانوں پر اور اسلام پر تلوار کے ذریعہ جو ہے وہ حملے نہیں كیے جا رہے جی. اور حضرت مرزا صاحب نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤد المحدی ماؤد علی صاحۃ والسلام نے بڑے واضح طور پر مسلمانوں کو بتا دیا کہ یہ جہاد ہے اصل جہاد اور وضاحت کے بعد تفصیل وضاحت کے بعد فرمایا کہ اب اس کے بعد بھی کوئی جنگ اور جہاد کا قائل ہے اور جہاد پہ جاتا ہے تو وہ کافروں سے سخت عظیمت اٹھائے گا اور اب دیکھ لیں کہ حضور حضرت مسیح ماؤد علیہ صاحۃ والسلام کے آنے کے بعد دیکھ لیں مسلمانوں نے جہاد آپ کی بات نہیں مانی اور جہاں پہ جہاد کا نعرہ بلند کیا ہے سخت حضیمت اٹھائی ہے آپ کے ارشاد کے تحت مکرم صاحب آج کل کے دور میں دیکھ لیں امریکہ میں پچھلے دنوں ہاں جی جو ایک ٹیرس اٹیک ہوا ہے اور اس میں بھی وہ جہاد کا نام لے کر اس نے نعرہ بلند کیا اور لوگوں کو گاڑی کے نیچے دینا شروع کر دیا اور بکستان سے جو مینہٹن میں ہوا جی اور یہ بات بار بار اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ اسلام کے ساتھ وہ چیزیں وہ واقعات منسلک کیے جاتے ہیں جس کا تعلق اسلام کی اسلامی تعلیمات سے نہیں ہے بالکل تو اس پس منظر میں اس تناظر میں جو ابھی بات چل رہی ہے اس پہ تھوڑی سی وضاحت کریں اور ساتھ ہی سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم امتیاز سراز صاحب اور زاہد عابد صاحب تشریف فرما ہیں اور اسلامی تعلیمات جو جہاد کے تناظر میں لی جاتی ہیں ان کا آپ کے سامنے ذکر ہو رہا ہے افتتاحی کلمات چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے سامنے وہ مختلف پہلو رکھے جا رہے ہیں جن کا تعلق اس اہم موضوع سے ہے تو امتیاز صاحب ہمارے سامنے ان کو بتائیے جی کہ جو آج کل جس طریق پہ اسلام سے متعلق یہ چیزیں کہیں جاتی ہیں کہ اسلام جہاد کا یہ تصور دے رہا ہے اور اس طرح کیا جا رہا ہے جی اس کی حقیقت کیا ہے اور اصل پیغام کیا ہے جی اصل پیغام تو مکرم صاحب یہی ہے کہ اب حضرت مسیحمد رسّۃ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اسلام کے خلاف ابھی جو جنگ ہو رہی ہے وہ قلم کے ساتھ ہو رہی ہے اسلام کے خلاف قلم اٹھایا جا رہا ہے اور اسلام کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں آپ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کے دفاع کے لیے قلم اٹھائیں اور اس, اس کے اس کا دفاع کریں اور اسی طرح اپنے عمل سے لوگوں کو ثابت کریں کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے ایک محبت کا مذہب ہے اور نفرت کا مذہب نہیں ہے اس میں جبر نہیں ہے اور یہی جو واقعہ ہوا ہے امریکہ میں جی وہ صاحب ہمارے وہاں پہ جماعت بڑی ایکٹیو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور امریکہ میں پیغام جو اسلام کی حقیقی تعلیم ہے وہ پیش کر رہی ہے اور اس ضمن میں جب یہ واقعہ ہوا بہت ہی افسوس واقعہ ہے تو ہمارے جو میرے کالگ ہیں میرے دوست بھی ہیں ہم اکٹھے پڑھتے رہے ہیں عدنان بھلی صاحب وہ امریکہ میں اس ٹائم خدمت بجا لا رہے ہیں تو ان سے میں چاہتا ہوں کہ ہم پوچھیں کہ کیا امریکہ میں کس یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں اور کس طرح پھر جماعت نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے عیسا مین ہم آپ کو اب لیے چلتے ہیں پٹس برگ جہاں نان بھلی صاحب موجود ہیں اور بھلی صاحب انہی نوجوانوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے اس ملک کینیڈا میں پیش کی جامعہ احمدیہ کینیڈا کے فارغ تحصیل ہیں اور اب ان کی تقرری میں ہے یو ایس اے میں جہاں یہ جہاں سے ان کا ہمارے ساتھ رابطہ ہوا ہے جی ادنان صاحب آج کے پروگرام میں اسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو ادنان صاحب آپ ایئر پہ ہیں اسلام علیکم. جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیا حال چال ہے آپ کا اللہ کا بالکل ٹھیک ادنان صاحب آپ ایئر پہ ہیں ہمارے سامعین کو بتائیے گا مینہٹن کے واقعہ کے متعلق جی 31 اکتوبر کو ہوا تھا ایک شہری تھا اس نے ہوم دیپو سے ایک ٹرک رینٹ کیا اور پھر کیونکہ وہ ہیلوین کی رات تھی اور کافی لوگ جو تھے وہ سڑکوں پہ پیر وغیرہ کر رہے تھے چہ کر رہے تھے تو اچانک اس نے لوگوں پہ وہ ٹرک جو اس نے نیو یارک ایسی جگہ ہے جہاں کافی لوگ جو ہیں وہ سیر وغیرہ کے لیے آتے ہیں تو ان میں سے پانچ ارجنٹائن کے لوگ تھے ایک بیلجیم کا تھا اس طرح کچھ لوکل بھی تھے بہت ہی افسوسناک واقعہ صاحب ہم یہ بھی بتائیں کس طرح اسلام کی حقیقی تعلیم لوگوں کے سامنے پیش ہے کیا تھا جب کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو خدا تعالی کے فضل سے جماعت احمدیہ کے جو افراد ہیں وہ سب سے پہلے ایسی جگہوں پہ پہنچتے ہیں اور جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اور پھر کیونکہ بہت زیادہ میڈیا بھی ایسی جگہوں پہ آ جاتا ہے تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا سارے مسلمان ہی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں ان کا خیال بھی نہیں جیسا ہے کہ معصوموں کو جہاں پاؤ قتل کر دو تو جماعت احمدیہ پھر ادھر جاتی ہے اور اگر کوئی انٹرویو کے لیے کہے تو ہمارے جو نمائندگان گئے ہوتے ہیں افراد جماعت ہوتے ہیں بعض میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اسلام کا موقف پیش کرتے ہیں ایسے موقعوں پر جب یہ مینہٹن کا واقعہ ہوا تو وہاں بھی ہماری لوکل جماعت کے کچھ افراد گئے تھے وہاں ہم نے اپنا جو بینر تھا لو فارڈ فنان وہ لے کے کھڑے ہو گئے اور کچھ میڈیا کے بھی ہماری جماعت کے افراد تھے تو ان سے پھر انٹرویو ہوئے ریڈیو کے بھی ٹی وی کے بھی تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح اسلام بالکل ایسے واقعات جو ہیں خواب و دہشت, دہشت گردگی کے دہشت گردی کے ہوں خواب انفرادی طور پہ بعض لوگ ایسے فیل کریں تو ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں پہ فوراً اسلام کا نمائندہ کوئی پیش ہو یہی جماعتیں ہم یہ کرتی ہیں اور اس جب آپ لوگوں کو اسلام کی تعلیم کے بارے میں بتاتے ہیں میڈیا کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے لیکن عام جو جنرل پبلک ہے وہاں پہ چونکہ بڑے سینسف حالات ہوتے ہیں جب اس طرح لوگوں کا قتل عام کیا ہو تو لوگوں کو جب اسلام کی حقیقی تعلیم بتاتے ہیں تو کیا تاثرات ہیں کچھ چند تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کرنا پسند کریں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس دن سے لے کے اگلے چند دنوں تک مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرے جو ریمارکس سننے کو ملتے ہیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہماری مساجد ہوتی ہیں یا سلاد سینٹرز ہوتے ہیں ان پہ بھی بعض اوقات حملے ہوئے مثلا جب فرانس میں ہوا تھا چارلی ابڈو کا واقعہ انہی دنوں جو ہماری مسجد تھی کنیٹیکٹ میں وہاں قریب ہی رہنے والا ایک جو شخص تھا اس نے مسجد پہ فائرنگ کر دی تو چونکہ ان دنوں لوگوں کا جوش جو ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سارے مسلمان ہی ایسے ہیں اور ان کو ہمارے ملکوں سے نکل جانا چاہیے اور چونکہ زیادہ تر ان کا جو ہوتا ہے علم کا جو لیول ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور جو بھی انہیں اطلاع پہنچتی ہے اسلام کے بارے میں ان کی معلومات ہوتی ہیں وہ وہی ہوتی ہیں جو کہ انہوں نے یا میڈیا سے دیکھی ہیں یا اخبار سے پڑھی ہیں تو خود تو لوگ تحقیق کرتے نہیں اس لیے جو سنا جو دیکھا جو کسی نے بتایا اسی کو وہ سب کچھ صحیح سمجھ لیتے ہیں بہت بہت, بہت شکریہ. جب جی عدنان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہمارے سامعین کو حالات بتائے وہ حالات جو آپ کے ملک امریکہ میں پیش آ رہے ہیں اور یہ تھے عدنان بھلی صاحب پٹسبرگ امریکہ سے اور انہوں نے آپ کے سامنے جو رکھی امتیاز صاحب مزید اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے جو باتیں انہوں نے کہیں جی اس میں جو عدنان صاحب نے یہ فرمایا کہ بے گناہ لوگوں کا جو قتل ہوا وہاں پہ جی تو کافی اس لوگ سے دل برداشتہ بھی ہوتے ہیں افسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا قصور تھا اب وہ ارجنٹینا سے کچھ لوگ سیر کرنے آئے تھے شک, تو ان کا بچانوں کا کیا قصور تھا اب اسی ضمن میں حضرت مرزا صاحب حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤد و مہدی ماؤد علیہ سات وسلام فرماتے ہیں کیا ایسا دین خدا کی طرف سے ہو سکتا ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ یوں ہی بے گناہ بے جرم اور بے تبلیغ خدا کے بندوں کو قتل کرتے جاؤ اس سے تم بہشت میں داخل ہو جاؤ گے افسوس کا مقام ہے اور شرم کی جگہ ہے کہ ایک شخص جس سے ہماری کچھ سابق دشمنی بھی نہیں بلکہ روشناسی بھی نہیں وہ کسی دکان پر اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خرید رہا ہے یا اپنے کسی اور جائز کام میں مشغول ہے اور ہم نے بے وجہ بے تعلق اس پر پستول چلا کر ایک ایک دم اس کی بیوی کو بیوہ اور اس کے بچوں کو یتیم اور اس کے گھر کو ماتم کدہ بنا دیا یہ طریق کس حدیث میں لکھا ہے یا کس آیت میں مرکوم ہے کوئی مولوی ہے جو اس کا جواب دے نادانوں نے جہاد کا نام سن لیا ہے اور پھر اس بہانے سے اپنی نفسانی اغراز کو پورا کرنا چاہا ہے تو کتنے کھلے الفاظ میں حضرت مسیح السلام نے لوگوں پر کھول کر واضح کیا کہ یہ تعلیم اسلام کی تعلیم نہیں ہے اور اسلام کی حقیقی تعلیم یہ ہے کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے اور وہ امن اور سلامتی چاہتا ہے تو اسی ضمن میں مکرم صاحب آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں کچھ ایسے حالات چل رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف ایک رو بھی ہے اور کچھ مسلمانوں کے بھی ایسے عمل ہیں جس سے لوگ مسلمانوں کے خلاف ہیں اور ایک ایک تأثر ایسا رکھتے ہیں کہ اسلام میں ہر قسم کے مسلمان جو ہیں وہ ناوز بلّہ ٹیررسٹ ہیں اور وہ دہشت گردی دہشت گردی کرنا پسند کرتے ہیں تو یہ اس ضمن میں میں نے ایک اور ہمارے کالگ ہیں ریڈیو ایم دیا پہ بھی مکرم صاحب آتے رہے ہیں کافی عرصہ سلمان طارق صاحب جی جی. آج کل بطور مبلک سلسلہ امریکہ میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں کنیٹیکٹ میں تو ان سے میں نے درخواست کی تھی کہ پروگرام میں آئیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا آپ امریکہ میں کس طرح اسلام کو جو یہ پرسیپشن ہے لوگوں کی پرسیپشن ہے جہاد کے بارے میں اس کو تبدیل کر رہے ہیں تو جی سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو اہم دیہ جس میں آج ہم آپ کے سامنے خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں جس میں ان موضوعات کو خاص طور پر جہاد کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو جہاد کا تصور ہمارے غیر احمدی مسلمان لوگوں میں ہے یا مغربی ذرائع ابلاغ جو ہیں جو اس پہ گفتگو کرتے ہیں یا جو آرائے دیتے ہیں اس سلسلے میں اب ہم آپ کو سلمان طارق صاحب کی طرف کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں جو اس وقت کنٹیکٹ میں ہیں یہ ان نوجوانوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی جامع اہم دیا کینیڈا سے فارغ و تحصیل ہونے کے بعد ان کی تقرری کون میں ہوئی سلمان صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سلمان صاحب آپ ایئر پہ ہیں السّلام علیکم جی وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سلمان صاحب آپ کا شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام پہ آپ اس وقت لائیو ایئر پہ ہیں بتائیے ہمیں امریکہ کے حوالے سے جو موضوع چل رہا ہے ہمارا جی الحمدللہ للہ آ, غالباً جہاد کا آج کا موضوع ہے جی اور اللہ تعالی کے فضل سے آ, یہاں پر امریکہ میں آ, جہاد کرنے کی ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ طے کر رہا ہے جی اور جہاں تک آ, تعلق ہے پچھلے کچھ سالوں کا تو جس طرح کے دنیا کے حالات ہیں اور جس طرح کے امریکہ کے خاص طور پہ حالات ہیں تو اس میں اور بھی زیادہ ہمیں توفیق ملی ہے کہ اس میں نئی ڈفرنٹ کیمپینس ہیں جو ہم نے شروع کی ہیں اور ڈفرنٹ پروگرامس ہیں اس سلسلے میں جو ہم یہاں پر کرتے ہیں جن میں یہاں پر جو ہمارے Americans ہیں ان کو ایجوکیٹ کیا جائے خاص طور پہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں بہت سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو آ, لوگ نہیں اس طرح سمجھتے تو ہم ڈفرنٹ طریقے سے مختلف آ, پروگرامز کر کر آ, لوگوں کو آ, اس طرف آ, ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیا اسلام میں جہاد کی کیا حقیقت ہے بے شک سرحان <سلام> صاحب یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے اس کا ذکر ہم نے کیا قرآن کریم کے ذریعے سے جہاد آ, کیا جائے تو آپ سے جب باتیں ہوتی ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ قرآن قرآن کریم کے اوپن ہاؤزز ہو رہے ہیں یا مختلف لائبریریز میں یونیورسٹیز میں جا کے پروگرام کیے جاتے ہیں تو ان پروگرام کے بارے میں کچھ ایک دو ہائی لائٹس بتا دیں کہ کیا آپ کرتے ہیں اور کس طرح لوگوں کی پرسیپشن جہاد کے بارے میں تبدیل کر رہے ہیں اور خاص طور پہ اگر آپ کے آپ کے لیے ممکن ہو کہ وہ آپ کو ایسے لوگوں سے جو اس ان تقاریب میں شامل ہوتے ہیں ان کا کیا نظریہ ہوتا ہے دیکھنے سے پہلے یا دیکھنے کے بعد تاکہ پتا چلے کہ وہاں کے لوگوں کو کیا کس چیز کی ضرورت ہے یعنی اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اور جب آپ ان کو تک پہنچاتے ہیں تو ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں جی سلمان صاحب یہ دوسری قسم کا جہاد ہے جو ہمیں قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ تو کافروں کی بات نہ مان اور تو اس کے ذریعے سے جہاد کر یعنی کہ قرآن کریم کے ذریعے سے جہاد کر اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ دوسروں کی بھی فکر ہمیں کی جائے اور دوسروں کی فکر ہم کس طرح کریں گے دوسروں کی فکر اپنا اسلام کا پیغام پہنچا کر اور لوگوں کو بتا کر کہ یہ جہاد کی کیا ہم معنی کرتے ہیں تو اس میں مختلف ایگزیبیشنس ہیں جو ہم ڈفرنٹ لائبریریز میں یونیورسٹیز میں ابھی کچھ مہینے بعد انشاءاللہ یہاں پر نیو انگلینڈ ریجن میں جہاں پر میں ہوں جی. آ, یہاں پر کیپیٹل ہل میں انشاءاللہ ہم آ, دو ہفتے کا ٹو اسلام ایونٹ کرتے ہیں جس میں دو ہفتے تک ہم ٹرو اسلام ایگزیبیشن جو ہے وہ ہم وہاں پہ رکھتے ہیں اور پھر آ, مختلف پریزنٹیشنز وہاں کی جاتی ہیں اور جہاں پر ہمارے سینٹرز، کانگریس مین اینڈ کانگریس وومن اور کئی طبقات کے فکر کے لوگ جو ہیں وہاں پر آتے ہیں اور ہم ہر جمعے کو کافی کے ٹو اسلام ایونٹ کرتے ہیں مساجد میں اور باہر کافی شاپس میں جا کر تو ان سارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آئیں اور اسلام کے بارے میں جو مسکنسیپشن uh, یا جو ایسی چیزیں ہیں جو میڈیا میں وہ دیکھتے ہیں وہ اپنے سوالات رکھیں اور ہم ان کا جواب دیں اور جی. بارہا ایسا ہوا ہے کہ جب ہم انہیں اسلام کی صحیح تعلیمات سے آگاہ کرتے ہیں جی. تو وہ کافی حیران ہوتے ہیں हैं جی. ان ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی مسلمان کے ساتھ بات نہیں کی ہوتی ڈائریکٹ اور پھر دوسری طرف سے جب ان کو یہ اسلام کے جوابات हैं ہیں جو بالکل اس کے اپوزٹ ہیں جو وہ میڈیا میں یا وہ دوسرے مسلمانوں سے سنتے ہیں چونکہ جہاز کی بات ہی چل رہی ہے تو مجھے یاد ہے ایک ہم نے ایونٹ کیا اور وہاں پر آ, ہمارے الیون پوائنٹس ہیں ٹرو اسلام کے جس میں یہ ہے کہ ہم نان وائلنٹ جہاز کو جو ریجیکٹ کرتے ہیں اور دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ہم نفس اور پین کا جہاد جو ہے اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں تو یہ ہمارے ایک مسلمان دوست تھے جی وہ کہتے ہیں کہ میں باقی تو آپ کے دس پوائنٹس کو مانتا ہوں لیکن میں آپ کے اس والے پوائنٹ کو نہیں مانتا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاد جہادیف جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے اور اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں کرنا چاہیے تو ہے یہ ایسے نظریے ہیں دوسرے مسلمانوں کی اور یہ ایسی سوچ ہے جو ہم جس کو تبدیل اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ جو دوسرے غیر مسلم احباب آتے ہیں اور ہم ان کو اسلام کی صحیح تعلیمات جو ہیں وہ پہنچاتے ہیں سلمان طارق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے سلمان طارق صاحب کونیٹیکٹ یو ایس اے سے ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں امریکہ میں جو جماعت اہم کی کوششیں ہیں اسلام کی تبلیغ کی اور اسی طرح ان غلط فہمیوں کا ازالہ کی ازالے کی جو اسلام کے متعلق لوگوں میں ہیں اس کے بارے میں بتا رہے تھے ہمارے پاس چند منٹ ہیں سا جو ہمارے سامنے ان ہولڈ پہ تھے ان سے میری معذرت کہ ہم آپ کے سوالات جو ہمارا اگلا حصہ ہے پروگرام کا ایم فائیو تھرٹی پہ وہ ہم لے اس پہ ہم آپ کے سوالات لیں گے اس وقت چونکہ ایک تسلسل میں بات چل رہی تھی اس لیے یہ افتتاحی کلمات جو ہیں ان کو وقت جو ہے مکمل دیا گیا اسی طرح آپ اگر اگلے پروگرام میں اپنا سوال شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت فون کر سکتے ہیں جس ترتیب سے فون آئیں گے اسی ترتیب سے ہم آپ کے سوالات اگلے پروگرام کے حصے میں لیں گے فور ون سکس فور ون اسٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس فور کے علاقے سے باہر سامعین کی سہولت کے لیے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون اسی طرح ای میل کے ذریعے آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں کیو اے یعنی کویشچن آنسر ایٹ وائس آف کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس یہاں آج کا پروگرام ہم ختم کرنے کی اجازت لیتے ہیں ایک اشتہار دینا ہے ابھی نہیں دینا ٹھیک ہے سامعین آپ کے ساتھ اس فریکوینسی پہ جو ہمارا ساتھ ہے وہ انشاءاللہ اب دس بجے ختم ہوگا اور اس کے ساتھ ہی دس بجے ہی ہم ایم فائیو تھرٹی پہ دوبارہ آپ کے ساتھ مہو گفتگو ہوں گے تب تک کے لیے جو ہمارے ساتھی ہیں سٹوڈیوز میں زاہد عابد صاحب اور امتیاز سراز صاحب آپ دونوں مہمانان گرامی کا شکریہ کہ آپ آئے اور اسی طرح کنٹرولس پہ یاز محمود صاحب ہیں ان کا شکریہ اور چند ہی منٹوں میں آپ کے ساتھ دوبارہ رابطہ ہوگا تب تک کے لیے مقرر نظیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 مدیت زندہ آباد مدیت زندہ آباد آج چراغ ہر گھر میں ہے